سورت الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں سورتوں پر اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ویسی پروکل نوٹ کر لیجئے پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ اور مدنی سورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ آل عمران نسا اور معائدہ اس کے بالکل برقس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آؤں تو بے کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے الزی یوس ر صفی سدور جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پتا مانتا ہوں یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے ان شیطان یجری انسان مجرت دم حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایات کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں و لکت خلق انسان و نالم ماتوس و نفسو ہم نے انسان کو بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ مارا جو ہے اڈ اور لبیڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے سفلی دائیات ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے کہ اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے مسواسا مسواس الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لاہور قوت اللہ بلّہ فوراً بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوتنی ٹکائے گا اور پھون مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے مساتت سے اندر سے لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی قل اعوذ برب الناس ملک الناس،, الناس،, الناس من شر الوسماس الخناس الزیع صدور الناس من الجنت والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے الحمد رب العالمین قل اعوذ برب الناس مالک یوم الدین ملک اناس اییا کا و ادویا کا نستعین الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں جن سے المستقیم یہاں اس کے برعکس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سیری آ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا الاؤود برب الناس الحمد للہ ہے رب العالمین الرحمٰن البرحیم مالک یوم الدین ملک الناس۔ اور معبود ہے یہ یاق نابود و یق نستین اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعضا یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاثہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنصار دصرت طلب کرنا باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجیے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری یا کا لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لیے تو معبود ہے تو ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس اندازی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مصنا بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کے قرآن مجید کی آخری صورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے بارکوا ہولی والا کم پھر قرآن نظیم و نفاانی ویا کمبلایات و, و دعا ایک تو ابھی ہم پڑھ لیں گے جو دعا ختم قرآن ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے اللہ مانس وحصیفی قبری اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دیں واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا جس زمانے میں ابھی آتش جوان تھا تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے اصل تو آگے ہے اللہ مرحم بالقرآن عظیم و جلحلی امامم و نورم و ہدم و رحمہ لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہ عمان اس وحشت فی قبری اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے لیکن مالوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے مرحم بالقرآن العظیم اور مجھ پر رحم فرمائی اس قرآن عظیم کی بدولت بج الہلی مامم و نورم و و اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے میں اس کی پیروی کروں لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دی ہے ظاہر کا کال ہوم بے افواہم اپنے منہ سے نکلنے والی باتیاں کچھ نہیں وہ جال ہولی امام نور بنا دے وہ ہدن ہدایت بنا دے اور رحمت رحمت بنا دے اللہ مر ذکرنی منہ ماں نصیت اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں وہ المنی منہ ماں جاہل توں اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں اور ہم تو سب سے ہی جاہل ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا لیکن بہرحال تو آپ مانگیے کہ اللہ تعالی ہمت دے آپ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں علم نہیں امن ہوں تو لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالی زبردستی تو آپ کے دل میں آ کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا قرآن کا علم تو بڑی قیمتی سے ہے دنیا کا کوئی فن ہو کوئی معمولی تھا کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا بڑے اونچے اشار ہیں یوسل بہ رمن طلب اللہ جو شخص شسمی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زری کرنی پڑتی ہے ممن طلب ال اولا سہر جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے محنت کرتا ہے پڑھتا ہے جو بھی مشقت کرتا ہے ممن طلب ال اولا من غیر قدن اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے ازا عالم طلب المحالی پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو تو یہ دعا مانگتے ہوئے المنی منجہل تو اپنا ارادہ کریں پختہ پختگی کے ساتھ اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے اس کا پروسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے ون ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے انجمن خدام القرآن کے تحت وہ لاہور میں ہوتا آ رہا ہے بہت سے سالوں سے یہاں بھی ایک دو مرتبہ ہو چکا ہے اب اس سال پھر یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ تیئس فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسز شروع ہوں گی اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں پراسپیکٹس چھپ چکا ہے نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا پانچ روپے اس کی پراسپیکٹس کی قیمت ہے لیکن آپ دیکھیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکیں فرمایا واللم جہل تو ورزک نہیں ہو اور مجھے اے اللہ ہمت دے نصیب کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں آنا لے آنا نہار رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی ون الحلی حجت الاربل عالمی اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا میرے حق میں گواہ بنا یعنی میرے خلاف نہ کر دی جو اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے القرآن و حجت اللکا اور الیکا یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو یہی قرآن تمہارا شافرے بن کر کھڑا ہوگا یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثا لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف اور حجت اللہ کا اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حدور سے منقول ہے اس کی دو تین روایتیں اس کی تھیں جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے اب آج یہاں گانے بن اویلیبل ہوگی کہاں آج یہاں کو توحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا یہ جو ابھی ہوگا ستم قرآن جب ہم ترابی میں کر لیں گے تو کچھ توحفہ بھی ہے تو ایک کیسٹ ہے ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناؤں گا وہ بھی بہت خوبصورت تبا شدہ کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا میز کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے اسے یاد کیجیے لیکن اس دعا میں جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حضور کی جو آجزی ہے بندگی ہے اللہ کے سامنے جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے جیسے امام الطیبیہ کا قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے غائط الحب میں ماں غایت ظلم اور خضوق ہر درجے میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دے کہ میں کچھ نہیں ہوں اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں وہ ہو. دعا کیا ہے اللہ ہوں میں پروردگار میں تیرا بندہ ہوں ابن و اب دیکھا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا ابن و کا میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی فی قبضے کا میں تیرے قبضے قدرت میں ہوں ناسیتی بےدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی یا حکموں کا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی یا کا اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اص ال کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بالکل نے اس میں ہوا ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فضو ہو بے اسما الحسنہ فضو بےحا اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسلوں کا بالکل اسمن ہوا کا جو تیار نام ہے انزل تح فی کتابے کا جسے تون نے اپنی کسی کتاب میں نادل کیا اور المتح آدم من خلقے کا یا تون نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اب استاثر تبھی فی مخنون غیب امد یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسلوں کا کیا انتجل قرآن ربی اقلبی اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور صدری میرے سینے کا نور بنا دے وہ زہاب حمی اور میرے حموم اور غموم کا غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلا حجنی میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرح ابدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تزل ابریہ پھر یہ کہ مانگنے کی شئے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا آیو الناس قبضات کم موضرب و شفاء المافی صدور و حدم و رحمۃین قل بفضل اللہ و برحمت ہی فبِ ضالِ فلیف رہ تو یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بہرحال جو بھی خدمت میں کر سکا ہوں پچیس دن آج ہو گئے ہیں اس سے پہلے تین دن میں یہاں آ چکا تھا دو دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے ضمن میں پچیس دن تک یہ معاملہ چلا ہے روزانہ چار گھنٹے آج دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں ایک روز پانچ گھنٹے بھی تھے اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ سے دعا کی تھی لیکن صحت بہت خراب چل رہی تھی لیکن بہرحال اللہ نے ہمت دی ہے اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہنچ جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچیس دن تک جو کچھ قرآن ہم نے سمجھا ہے اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے اس کے بعد شیرینی اور طوفہ تقسیم ہو جائے گا اور پھر یہ سمجھیے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ وہ فریش اپ ہو جائیں پھر ایک گھنٹے میں جتنے سوالات کے جوابات میں دے سکوں گا جو سوالات آئے ہیں میں جواب دوں گا باقی کو پھر قرض رکھ لیں گے پھر کسی کا بھی یار زندہ صحبت باقی اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں اس کے کون کون سے شعبے ہیں کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں اس میں میری دعوت کیا ہے میرے دستوں بازو بنے تو اور اپنے طور پر کرے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے قبل تھی بارک اللہ علی وم فی قرآن العظیم و نفاانی ویات کمفل آیات وزقی